و السلی علی رسول کریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاسرسانزین عامن عامر صالحات و طوا صابل حق و طوا صاب صبر صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں ہم نے کچھ تاریخی پس منظر جس کے دوران وہ فہم قرآن یا فکر قرآنی اپنی ایک تکمیلی شکل کو پہنچا ہے جو مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے دروس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا اس کا کچھ جائزہ لیا تھا اس میں صرف ایک بات مزید جو ہے اس کا اضافہ کر لیجئے کہ میں نے مولانا مینسر اصلاحی صاحب سے جو حصے قرآن حکیم کے پڑھے تھے سن اکیاون اور سن باون میں اس کے بعد جو میرا درس قرآن کا سلسلہ اسلامی جمیع طلبہ میں اور پھر جماعت اسلامی کے حلقوں میں جاری رہا اس کے دوران پھر میں نے کچھ اور مقامات کا اضافہ کرتے ہوئے اس منتخب نصاب کی تکمیل کی ہے یہ یوں سمجھ یہ کہ تقریباً چودہ برس میں یہ اپنے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا اس تکمیلی شکل کو پہنچائے کہ جو اب اس کے مطبوعہ صورت میں کتابی شکل میں موجود ہے اس میں جو میرے دروس رہے جمیعت طلبہ کے دوران لاہور میں اور پھر یہ کہ اپنی زمانے تاریخ تارزی کے دوران بھی منگمری جب میں جاتا تھا تعطیلات کے دوران پھر جب میں منتقل ہو گیا ہوں سنچون کے اواخبر میں منگمری جو سائیوال کہلاتا ہے پھر وہاں میرے درست قرآن کا یہ سلسلہ جو ہے بڑی یعنی شدت کے ساتھ اور بہت زیادہ تعداد میں شروع ہوا پھر ایک ماہانہ دورہ بھی میرا شروع ہوا جو مختلف تحصیلیں تھیں ضلع منگمری کی اوکاڑا پاک پٹن عارف والا چیچہ وطنی ماہانہ میں سفر کرتا تھا وہاں درس قرآن کے لیے اسی سلسلے میں ایک مرتبہ میں نے سن چون میں بلکہ نوٹ کر لیجیے کہ اسلامی جمیل طلبہ کے زیر اہتمام ملتان میں تربیت گاہ منعقد ہوئی تھی میں نے وہاں بھی اس منتخب نصاب کا درس دیا اور اس میں کچھ مقامات کا اضافہ کیا پھر سن پچپن میں جبکہ میں منگمبری میں تھا رمضان مبارک کے دوران فجر کے بعد روزانہ ایک درس قرآن کا سلسلہ جاری رہا اور اس میں میں نے اس منتخب نصاب میں مزید کچھ مقامات شامل کر کے ان کا درس دیا سن اکسٹھ باسٹھ میں میں نے منگمری میں ایک دار المقامات کے عنوان سے ہاسٹل قائم کیا تھا میرے کچھ عزیز طلبہ نوجوان جن میں میرے چھوٹے بھائی اب ڈاکٹر ابسار احمد جو اب فلسفے میں استاد بھی ہیں یونیورسٹی میں یہ کالج میں تیرے تعلیم تھے کچھ اور میرے عزیز تھے تو انہیں ایک مکان میں ہاسٹل کی شکل میں رکھ کر کچھ عربی کی اور کچھ قرآن مجید کی تدریس ان کی یہ میں کرتا تھا اور وہ اپنے کالج میں اپنے مضامین کا مطالعہ کرتے تھے در حقیقت اس کے دوران پھر جو مزید میں نے مقامات کا اضافہ کیا ہے تو یہ منتخب نصاب جو ہے اپنی تکمیلی شکل کو پہنچا ہے پھر میں کچھ سن 62 سے لے کر 64 تک تین برس تقریباً رہا ہوں کراچی میں اپنے خاندانی وہاں پر بھی میں نے اگرچہ میری مصوصیت بہت شدید ہو گئی تھی اور کچھ اس طرح کا وہاں پر کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں تھی دینی اور درس قرآن کی لیکن میں نے اپنے سبق کو یاد رکھنے کے لیے کہ ذہن میں مستحضر رہے تو وہاں مقبول عام ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں ایک ہائی اسکول ہے مقبول عام ہائی اسکول اس میں اتوار کی صبح کا درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں پھر اس منتخب نصاب کا درس دیا بارہ اور اس کے بعد سن پینسٹھ میں میں لاہور منتقل ہو گیا اس کے بعد تو یہ منتخب نصاب جو ہے جس طریقے سے کہ زیر درس آیا ہے اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں میں نے جب یہ اب سے تقریباً بیس برس قبل اس منتخب نصاب کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے تو اس کے دیباچے میں میں, میں نے کچھ اجمال کے ساتھ یہ اس کا تاریخی پس منظر بیان کر دیا تھا جو اس پر ختم ہوا تھا کہ اس منتخب نصاب میں جو قرآن مجید کے مقامات جو صورتیں یا آیات یا رکوع شامل کیے گئے ہیں ان کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے کیا چیز پیش نظر تھی کہ جس کے لیے یہ مختلف مقامات منتخب کیے گئے ظاہر بات ہے کہ انتخاب جب بھی کیا جائے گا کسی خاص نقطہ نظر سے ہوگا اور اس کے اعتبار سے جو زیادہ ریلیونٹ حصے ہوں گے اور اہم تر حصے ہوں گے ان کو اس میں شامل کیا جائے گا تو اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے مطالبات دین کیا ہے ایک مسلمان کے دینی فرائض کیا ہے اضرو قرآن انسان کی فلاح اور نجات کی شرائط کیا ہے لوازم کیا ہے وہ منیمم تقاضے کیا ہیں کہ جو انسان پورا کرے تو اللہ تعالی کے آپ کو درگزر کا اور مغفرت کا وہ امیدوار بن سکتا ہے یہ ہے اصل شے اس اعتبار سے در حقیقت سورت الاصر کو اس کے لیے جڑ اور بنیاد ہونے کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہوئی چنانچہ یہ سن پچپن چھپن ہی میں مجھے یاد ہے کہ میں نے سورت, سورت العصر کا سیناپس تیار کیا تھا میں نے اپنے پچھلے جبکہ درس ہمارا سلسلے درس اپنے اختتامی مراحل میں تھا اور سورت العصر کا درس ہوا تھا اسی آڈیٹوریم میں ابھی تک میرے پاس وہ کاغذ محفوظ ہیں نہایت موسیدہ ہو چکے ہیں لیکن وہ کاغذ موجود ہیں دو فل اسکیپ سائز جن میں میں نے سورت الاصر کے مضامین کا سیناپس تیار کیا تھا بہرحال اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز تو صورت الاصل بنا ہے اور میں اس کے کچھ چھ حصوں میں جو مختلف مقامات شامل ہیں ان کے بارے میں بھی چند باتیں ابھی آپ کو بتاؤں گا صورت الاصل پر گفتگو کرنے سے قبل لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ضمن ایک شے خود بخود سامنے آ جاتی ہے اصلاً پیش نظر یہ ہے کہ مطالبات دین کا صحیح تصور قائم ہو جائے دینی فرائض کا صحیح تصور قائم ہو جائے لوازم نجات شرائط فلاح یہ واضح طور پر سامنے آ جائے لیکن ضمن اس منتقب نصاب کے ذریعے خود دین کا ایک ہماگیر اور جامع تصور سامنے آتا دین ہے کیا دین دین ہے مذہب نہیں ہے یہ صرف عقائد اور کچھ رسومات کا مجموعہ نہیں ہے یہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے بحث کرتا ہے تمام پہلوؤں سے بحث کرتا ہے ایک جامع ہدایت نامہ ہے پوری زندگی کے لیے اس کے جملہ پہلوؤں کے لیے جملہ شعبوں کے لیے یہ جو تصور دین ہے ہما گیر ایک تصور جامع تصور یہ بھی خود بخود اس منتخب نصاب کے مطالعے سے سامنے آتا چلا جاتا ہے اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے اس میں اصلا پیش نظر وہ جو شرائط نجات لوازم فلاح فرائض دینی کا جامع تصور مطالعے دین کا ایک ہماگیر تصور قائم ہو جائے یہ ہے اس کا اصل مقصود اس حوالے سے اس کا نقطۂ آغاز صورت العصر ہے سورت العصر کی جو عظمت کا نقش میرے قلب پر قائم ہوا اور جس کو میں نے ارض کیا ہے تاحد مصورت العصر سورت العصر کے ساتھ جو ایک میرا ذہنی اور قلبی رشتہ قائم ہوا تھا اور یہ ہوا تھا ارلی ففٹیز میں جبکہ میں میڈیکل کا طالب علم تھا مولانا فراہی کی تفصیل صورت العصر کے حوالے سے لیکن اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ وہ نقش گہرا سے گہرا تر ہوا ہے اس کے اندر شدت کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا ہے چنانچہ میرے نزدیک صورت العصر ہدایت قرآنی کا خلاصہ ہے قرآن چونکہ اصلم کتاب ہدایت ہے حد الناس حریف لام ظالق الکتاب الار بفی حد المتقی چاہر رمادان الرزی انز رفی القرآن حد الناس مبی نات من الحدا و یہ سائنس کی کتاب نہیں یہ فلسفے کی کتاب نہیں یہ اور کسی فن کی کتاب نہیں یہ ہدایت ہدایت قرآنی کا خلاصہ سورت الاسم میں. میں اس اعتبار سے ذرا اس وقت کو جرت کر کے ایک تقابل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورت الفاتحہ ام القرآن ہے اساس القرآن ہے اس کی جو عظمت ہے اس کی جو فضیلت ہے اظہر بن شمس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ اس کی فضیلت کے ضمن میں اس کی عظمت کے ضمن میں اکثر لوگوں کے سامنے ہیں لیکن میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ سورت الفاتحہ کا جو اساس القرآن ہونا اور ام ہونا ہے وہ حکمت قرآن کے حوالے سے دین کی اصل حکمت اس کی فلسفیانہ جڑ اور بنیاد کیا ہے اس کے اعتبار سے جو مقام سورت الفاتحہ کا ہے وہی مقام یعنی اساس القرآن اور ام القرآن ہونے کی وہی حیثیت سورت الاصر کو حاصل ہے ہدایت قرآنی کا خلاصہ ہونے کے اعتبار سے چاہتا کیا ہے قرآن انسان سے انسان کی فوج و فلاح کے لوازم اور شرائط کیا ہیں اس اعتبار سے پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ صورت الاس ہے اسی طریقے سے میں اس عظمت قرآن کا جو تاثر میرے قلب پر ہے اسے اس انداز میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا جامع ترین انڈیکس اس کی مکمل فہرست جو ہے وہ صورت اللہ ہے اس میں تھوڑا سا مجھے موازنہ کرنا ہے اس لیے کہ خود میری نگاہ میں جو مقام ہے امام الحند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آپ نے سے اکثر لوگوں کے علم میں دور صحابہ کے بعد کی خاص طور پر فکر اسلامی کے اعتبار سے جامع ترین شخصیت میرے نزدیک شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں اس حد تک کہ میں نے ایک ایکویشن قائم کی ہے کہ دو اور اشخاص ہیں جن کی عظمت کا نقش میرے قلب پر ہے امام ابن تعمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لیکن یہ کہ میرے نزدیک شاہ ولی اللہ دہلوی جامع ہیں کمالات جو ان دونوں کے ہیں ابن تیمیہ کے کمالات اور غزالی کے کمالات کی جامع شخصیت جو ہے شاہ ولی اللہ ہے لیکن پھر بھی میں ایک جرت کر رہا ہوں پھر میں اس کو جسارت سے تعبیر کر رہا ہوں شاہ ولی اللہ نے الفاظ الکبیر میں جو بڑا مختصر مثالا ہے لیکن واقعہ یہ کہ بہت فیصلہ کل رول اس چھوٹی سے کتاب نے پلے کیا ہے اس لیے کہ میں نے جو رجوع القرآن کی تاریخ بیان کی ہے اس میں میرے نزدیک برے عظیم پاک کو ہند میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نقطہ آغاز ہے قرآن سے دوری انتہا کو پہنچ چکی تھی اس کے بعد دوبارہ قرآن کی طرف جو رجوع ہوا ہے امت کے اندر اس پروسس کا آغاز کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو شاہ ولی اللہ دہلوی کا جو یہ کارنامہ ہے اس میں الفاظ القبیر کا بڑا حصہ ہے اس میں شاہ صاحب نے پانچ مضامین گنوائے ہیں قرآن مجید کے گویا کے جملہ مضامین جو ہے قرآن حکیم کے ان کو پانچ عنوانات میں منقسم کیا ہے میں ذرا اس سے ایک دوسری رائے دے رہا ہوں کہ میرے نزدیک خوبصورت العصر کے پانچ مضامین در حقیقت وہ بنے گے کہ جو اصل عنوان بنے گے قرآن مجید کے جملہ مضامین کے لیے گویا کہ جامع انڈیکس اس لیے کہ لفظ عصر زمانہ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں جتنے تاریخی واقعات بیان ہوئے قرآن مجید میں جتنے بھی سابقہ قوموں کے انبیاء کے رسولوں کے حالات بیان ہوئے پھر یہ کہ زمانے کی چادر تو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے جو بھی حالات و واقعات پیش آئے تھے جبکہ وہ عہدے الست ہوا تھا اور جو بھی حالات و واقعات پیش آئیں گے آخرت میں یہ تو ایک ہی زمانے کی چادر ہے ان سب کو آپ لفظ العصر کے گویا کے انوان کے تحت ان کو جمع کر سکتے ہیں باقی قرآن مزید میں یا ایمان کے مباحث ہیں ایمان باللہ اس کے لیے استدلال ایمان بالآخرہ اس کے لیے استدلال شرک کا ابتال اور آخرت اور با سے بادل موت پر جو شبہات وارد کیے گئے یا کیے جاتے رہے یا کیے جا سکتے ہیں ان سب کا ابتال ان کو رد کرنا نبوت اور رسالت کا اس بات وہی کا اس بات یا پھر عام صالحہ ہیں اعمال صالحہ میں بنیادی انسانی اخلاقیات میں بھی ہے پھر جو تکمیلی اخلاقیات ہیں اخلاق فاضلہ وہ بھی ہیں عوامر و نواہی بھی ہیں شریعت کے احکام بھی ہیں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق کو بھی, بھی, بھی, بھی, بھی ہیں یہ تمام اعمال ہیں پھر اس کے بعد تباسب الحق ہے امر بال معروف نہیں لنمنک تبلیغ دعوت انظار تبشیر تذکیر یہ سب کچھ کیا ہے اسی طرح شہادت الناس یہ سب در حقیقت تواصب الحق کے مختلف جو ہے یہ اس ایک عنوان کے اندر ذیلی عنوانات قائم ہو گے اور پھر آخری مرحلہ ہے جہاد کتال صبر مسابرت اپنی جان کی بازی کھیلنا مصائب میں ڈٹے رہنا استقامت یہ تمام مضامین گویا کہ پانچ مضامین پانچ کا ہنسا تو مشترک ہے جو بات میں بیان کر رہا اس میں اور جو شاہ بلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی لیکن انہوں نے عنوانات کچھ اور قائم کی التذکیر تسکیر میں اللہ ار تسکیر ایام اللہ اور یہ کہ قصص القرآن اور احکام القرآن میرے نزدیک اصل میں اس حوالے سے کہ صورت العصر کے جو مضامین ہے بلاسر اس کے حوالے سے تمام تاریخ ازل سے ابد تک جس میں کہ ماد کا وقت بھی آ جائے گا اس لیے کہ یہی زمانے مسلسل ہے زمانے میں تو کہیں کو وقفہ رکھنا واقع ہونے والا نہیں ہے فریا مباحث ایمان ہیں یا ہمارے صالحہ کی تفصیلات و تشریحات ہیں یا تواسب الحق کے ذیل میں وہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے گنوائی ہیں اور اس کے بعد یہ کہ صبر اور مصابرت کی مراحل ہیں جہاد اور قطال کے ضمل میں جو گفتگویں سورہ آل عمران میں ہوئی ہیں سورہ توبہ میں ہوئی ہیں سورہ احزاب میں ہوئی ہیں جہاں جہاں ہوئی ہے وہ در حقیقت سب تواسب صبر کے ذیل میں تو اس اعتبار سے پورے قرآن کے مضامین کا جامع ترین انڈیکس صورت ہے ایک بات اور عرض کر رہا ہوں کہ ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورت العصر ہی کی تشریح اور تفصیل اور توضیح جو ہے پورا قرآن ہے اس لیے کہ یہی پانچ مضامین تو ہے جو آپ کو قرآن میں ملیں گے اس پہلو سے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے دو اقوال جو میرے اس کتابچے کے اندر بھی موجود ہیں ان کے حوالے کے ساتھ جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ کالم یونزل بن القرآن سواہ لکفت انداز سورت العصر کے بارے میں اگر قرآن مجید میں سے سوائے صورت العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا صرف صورت العصر نازل ہوتی تب بھی لوگوں کے لیے کفایت کر جاتی ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہوتی ایک لو تدب بن اننا سہاظور لو تدب بننا سہاظ ہی صورت ہوں اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں تو یہ بھی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی میں پھر تھوڑی سی جسارت اور ہمت کر کے یوز کر رہا ہوں کہ میں ان اقبال کا اس اعتبار سے قائل ہوں بلکہ ان کا مبلغ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کم سے کم ایک لاکھ کی تعداد میں یہ کتاب کیا چھپ چکا ہے اب تک اور اس میں میں نے ان اقوال کو بڑے نمایاں اور جلی انداز کے اندر شائع کیا ہے لوگوں تک پہنچایا ہے اور قرآن مجید میں سورت العصر کی جو عظمت کا نقش میرے قلب پر ہے اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ متفق گردید رائے بو علی با من کہ جو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے سورت العصر کے بارے میں اپنے ان دو اقوال میں بیان کیا ہے وہ ہی کچھ میرا بھی یہ صاف اور تاثر ہے لیکن تھوڑا سا اس میں میں اختلاف کر رہا ہوں اصل میں ان الفاظ سے بظاہر احوال کچھ ایک اعتبار سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ شاید بقیہ قرآن کی ضرورت نہیں تھی ظاہر بات ہے قرآن کا کوئی لفظ بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے لکفت الناس یہ در حقیقت اس میں ان الفاظ کے اندر ظاہری اعتبار سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ شاید صرف یہی کفایت کر جاتی اگر صرف وہی کفایت کر سکتی ہوتی تو پھر پورا قرآن اللہ تعالیٰ نازل فرماتے البتہ قرآن مجید جب اپنا خود تعارف یہ کرتا ہے کتاب الحکیمت آیا تو سمف الصلت مل لد الحکیم ان خبیر یہ ایک ایسی کتاب ہے اس کا ایک خاص اسلوب ہے اس کی آیات پہلے محکم کی گئی بہت پختہ محکم بہت پروفم اپنے مضمون کے اعتبار سے وفوم کے اعتبار سے پھر انہیں کی تشریح ہوئی ہے انہیں کی تفصیل ہوئی ہے سمف الصلت مل لد الحکیم یہ قرآن مجید کا مخصوص جو ہے اسلوب ہے اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورت العصر گویا کے یہ اس گٹھلی کے مانند ہے جس میں پوٹینشلی پورا درخت موجود ہے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت موجود ہے در حقیقت وہی گٹھلی ہے زمین میں دب گئی ہے اس کے بعد وہ پھٹتی ہے اس میں سے دو پتہ, پتے نکلتے ہیں پھر وہ ہے ایک پودے کی شکل پھر درخت کی شکل وہ سب کچھ اس گٹھلی میں تھا پوٹینشلی تھا بالقوہ تھا لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک مکمل درخت جو ہے آم کا اپنے وہ تمام تنے اور شاخوں اور پتوں اور پھر اس میں جو درخت لگ رہے ہیں اس میں جو پھل لگ رہے ہیں ان سمیت تو ان دونوں کے اندر جو ہے جو نسبت ہے وہی نسبت ہے سورت العصم اور پورے قرآن مجید کے مابین یہ اندازے تعبیر محتاط بھی ہے اور میرے نزدیک جو صورت حال ہے واقعی اس سے نزدیک تر بھی ہے وہ تابق واقعہ بھی ہے. چنانچہ میں اس میں ایک تاثر بھی آپ ادرات کے سامنے رکھ رہا ہوں یعنی میں اس کو یوں بیان کر رہا ہوں کہ سورت العصر ہی کی تفصیل یہ پورا منتخب نصاب ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا جو تقریباً دو پاروں پر مشتمل ہے گویا کہ پورے قرآن کا پندرواں حصہ ایک بٹا پندرہ لیکن اسی کی مزید تفصیل اور تفصیل پورا قرآن ہے چنانچہ اس کا تاثر میرے ذہن پر اس لیے آیا زیادہ اس کی طرف ذہن اس لیے منتقل ہوا کہ سن پچاسی میں میں, میں نے نو دس دن ایک دس دیا تھا ابوظہبی میں اور ہمارے جو سب سے پہلے ویڈیوز تیار ہوئے وہ وہی تیار ہوئے ہمارے ساتھی جو اب کراچی میں ہماری تنظیم کے انچارج ہیں سید نسیم الدین صاحب یہ وہاں اس وقت تھے اور بڑے اپ ٹو ڈیٹ سوٹڈ بوٹڈ کلین شیو نوجوان تھے اب جو ان کا پلیا بن گیا ہے ان کو تو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہ نسیم الدین ہے بہرحال اس وقت انہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ بڑے احتمام کے ساتھ ویڈیوز تیار کیے تھے اندروس کے اس پہ میں میں نے پہلے دن سورت الاسر بیان اس کے بعد میں نے مضامین بیان کیے ایمان اور پھر جہاد اور قتال پھر میں نے جہاں کہیں بھی ان ویڈیوز کا تذکرہ سنا وہ ویڈیوز بہت پھیلے ہیں عالم عرب میں خاص طور پر اب اظہبی سے ظاہر بات ہے کہ ان کا وہاں پہنچنا نسبتاً بہت آسان بھی تھا اور چونکہ وہ معیار جو ہے بہت عمدہ ہے ان کی ریکارڈنگ کا جہاں بھی میں نے ذکر سنا یہ کہا وہ جو آپ نے سورت العصر بیان کی تھی یعنی گویا کے وہ 9 دس دن بھی میں نے سورت ہی بیان کی تھی اس لیے کہ سورت ایمان کے باعث اعمال صالح کے باعث جہاز و کتال کے مباحث وہی تو ہے جو صورت الصر ہے ان ولاسر انسان وطب صابل حق وطوا صابل صبح تو اس اعتبار سے میں نے اپنے چند الفاظ میں کوشش کی ہے کہ صورت الاصر کا جو نقش قائم ہے اس کی عظمت کا میرے قلب پر میرے ذہن پر اسے کچھ آپ تک منتقل کر سکوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میری وکیبلری نے اور میرے اس وقت کے انداز نے میرا پوری طرح ساتھ نہیں دیا ہے اور میں حقیقت میں جو میرا تاثر ہے اسے میں منتقل نہیں کر پایا بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے کہ سورت العصر سے یہ منتخب نصاب شروع ہوا چھ حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں سورت العصر کے ساتھ تین اور مقامات میں نے منتخب کیے جو اتنے ہی جامع ہیں جتنے کہ سورت العصر ہیں اصطلاحات مختلف ہیں کسی جگہ پر کوئی ایک چیز زیادہ تفصیل سے آ گئی ہے دوسری چیز جو ہے وہ صرف اس کا تذکرہ ہے یا یہ کہ وہ ماخود ہے انڈرسٹڈ ہے لیکن یہ چاروں چیزیں جو ہیں ایمان عمل صالح تواس بلحقا سے صبر چار مقامات ایسے منتخب کیے ہیں کہ جن میں جامعیت کے ساتھ ان چاروں باتوں کا تذکرہ موجود ہے اور یہ تمام جو مقامات ہیں ان میں سے کوئی مقام بھی سوائے سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے یہ تو مولانا اسلحی صاحب نے جو منتخب کیا تھا سن اکیاون باون کے لیے نصاب اس میں شامل تھی باقی یہ تمام اضافے جو ہیں وہ میں نے کیے آیا بر ہے حامی مسجدہ کی آیات ہیں یہ اضافہ جو ہے یہ اس حصہ اول میں میرا ہے حصہ دوم میں ایمانی مباحث آئے ہیں اس میں کل کے کل مقامات جو ہیں وہ در حقیقت میرے ہی غور و فکر کا نتیجہ ہیں ایمان کے لیے قرآن مجید کا طرز استدلال کیا ہے ایمانیات کو کس طریقے سے جامعیت کے ساتھ سورہ تغابن میں بیان کیا گیا ہے اس کے کیا سمرات و نتائج ہیں داخلی بھی اور خارجی بھی پھر خاص طور پر ایمان بالقیامہ آخرت پر ایمان باس بادل موت پر ایمان کے ضمن میں سورہ قیامہ اور اس طریقے سے ایمان کے لیے اس کے فکری جو اس کی اساس ہے اور فلسفہ ایمان کے حوالے سے سورہ فاتحہ تو یہ گویا کہ دوسرا حصہ ہے ہمارے منتخب نصاب کا تیسرے حصے میں اعمال صالحہ کی بحث گی اور یہ ہمال صالحہ کی بحث میں اکثر حصے وہ ہیں جو اسلاہی صاحب نے شامل کیے تھے لیکن اس میں پہلا درس کا جو میں نے اضافہ کیا ہے وہ سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور اسی کی ہم مضمون آیات ہے سورہ مہارج کی کہ انسانی شخصیت اور سیرت و کردار جو اسلام چاہتا ہے کہ انسان جس کو اپنے اندر کلٹیویٹ کرے اس کی اساسات کیا ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کے فاؤنڈیشنز کون سی ہیں یہ اس مقام پر پھر باقی صورت الفرقان کا میں شامل ہے پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کا حیورا کیا ہے عباد الرحمن اللہ کے محبوب بندے کون ہیں ان کے اوساف کیا ہیں پھر آئلی زندگی سورہ تحریر وہ اسلائی صاحب کا انتخاب تھا لیکن پھر اضافہ کیا ہے میں نے معاشرتی اقدار کیا ہے سوشل ویلیوز کا کانسیپٹ کیا ہے سوشل ایولز کا کانسیپٹ کیا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اسلام جو ہے ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے سوسائٹی سے وہ کون سی خوبیاں ہیں جنہیں اسلام چاہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کو نافذ اور رائج کیا جائے اس پہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکو یہ میرا اضافہ ہے لیکن اس کے بعد ملی زندگی کے ضمن میں مولانا اسلحی صاحب ہی کا جو سورہ حجرات یہ اس کے اندر شامل ہے اور اس پر یہ تیسرا حصہ ختم ہوتا ہے چوتھے حصے کے اندر بھی اکثر و بیشتر حصے جو ہیں وہ میرے ہی شامل کردہ ہیں جہاد اور قتال کے موضوع پر سورہ صف جو ہے مولانا صاحب کی ہے باقی تمام اس کے اندر اجزاء جو ہے میں نے شامل کیے ہیں پانچویں حصے میں صبر و مسابرت کا معاملہ سورہ انکبوت وہ ہے جو اسلائی صاحب نے پڑھائی تھی اور وہ بڑی جامع صورت ہے اس صبر اور مسابرت کے موضوع پر لیکن اس میں مزید جو حصے ہیں ان کا میں نے اضافہ کیا ہے خاص طور پر سورہ سورہ بقرہ کی آیات من الخوف من البالف براط و بشری صابری سورہ عال عمران کے اندر جو مضامین آئے سورہ توبہ میں جو مضامین آئے ہیں سورہ احزاب میں جو مضامین آئے ہیں ان پر جو ہے ان کا اضافہ کیا ہے اور جو چھٹا حصہ ہے اول و آخر جیسے پہلے حصے میں جامع مقامات تھے اسی طریقے سے آخری حصہ جو چھٹا ہے وہ بھی نہایت جامع صورت امت مسلمہ سے مسلمانوں سے خطاب پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت سورہ حدید ہے اس کے بارے میں تو آپ حضرات کے سامنے میرا یہ دعویٰ آیا ہوگا یہ ہے یہ دعوی ہے ادعا ہے جو بھی آپ چاہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم مجھ پر ہوا تھا یہ سورہ مبارکہ کا میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی اس کی عظمت کا بھی سورت العصر کی طرح یعنی اول و آخری اس اعتبار سے جڑ جاتے ہیں کہ جس طرح کا گہرا نقش میرے قلب و ذہن پر سورت العصر کی جامعیت کا اور عظمت کا ہے اتنا ہی گہرا اور جامعیت کے اعتبار سے خاص طور پر مسلمانوں سے کتاب کے میں وہ اہمیت اور عظمت اور جامعیت جو ہے وہ سورہ حدید کی ہے جس پر یہ منتخب نصاب جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے بس اس اپنی تمہیدی گفتگو کے بعد اب سورت العصر کے بارے میں چند باتیں اور سورت العصر پر اس وقت جو میں درس دوں گا اس لیے کہ بے شمار مرتبہ دروس دیے ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی ہے پھر جو ہمارا ابھی سلسلے وار درس اختتام کو پہنچا تھا اس میں بھی سورت العصر پر میرے درس اگرچہ میں محسوس کرتا تھا کہ میں کیا بیان کروں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں لیکن یہ کہ پھر بھی جب اس کا سلسلہ شروع ہوا تو غالباً کئی نشستوں میں اس کا بیان مکمل ہو سکا تھا اس حوالے سے میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اب جو کچھ بیان کروں گا آج اور ایک اور نشست ہمیں اس کے لیے اگلے ہفتے جو ہے مختص کرنی پڑے گی وہ میں اس ترتیب سے بیان کرنا چاہتا ہوں جس ترتیب سے کہ یہ راہ نجات سورت العصر کی روشنی میں اس کتابچے میں, میں, میں نے اس کو چونکہ تحریر کر دیا ہے اور یہ اب موجود ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ موجود ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ میں بیان کروں اسی کے حوالے سے ہو تاکہ جن لوگوں کو بھی پھر مزید دلچسپی ہو وہ اس کے مطالعے سے اس کے اس خاکے کے اندر مزید رنگ بھر سکے یہ کتاب تھا اصل میں یہ بھی مستبانے کی بات ہے جب اب ابھی آتش جمع تھا میں نے تقریر کی تھی ایچ ایس ایم کالج میں لیکن پھر یہ کہ اللہ نے ہمت دی اب تو یہ ہمت نہیں رہی ہے بہت سی تقارییر کے بارے میں خواہش ہوتی ہے کہ میں خود قلم بند کر دوں لیکن یہ ہے کہ اب اس کے لیے جو بھی وقت بھی نہیں ملتا جو اس کے لیے اطمینان چاہیے لکھنا جو ہے وہ روا روی میں نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کافی سکون انسان کو درکار ہے وہ نہیں ملتا کچھ یہ ہے کہ قلم اٹھتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں نے یہ ایچ کالج میں تقریر کی اور پھر میں نے اسے لکھ دیا پھر اس کو پرنسپل اب مرحوم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی منفرد فرمائے پانچ کی تعداد میں ڈاکٹر غلام رسول چودھری صاحب نے اپنے ذاتی خرچ پر اس کو چھاپا تھا اور اس کو عام کیا تھا اس کو پھیلایا اس درجے وہ متاثر ہوئے تھے سورت العصر پہ میری تقریر پھر یہ کہ ہم نے بلکہ یہ جو جب تک شائع ہوتی رہی ہے انہی کی کتابت تھی جو ہم نے ان سے مستعار لے لی تھی اور اسی کو پھر ہم چھاپتے رہے اب البتہ جو ہے اس کی نئی کتابت کروا لی گئی ہے اس لیے کہ اتنے طویل عرصے میں تقریباً بیس برس ہو گئے وہ کتابت جو ہے وہ اب کچھ دندلی چکی ہے تو نئی کتابت ہے اس میں جس حوالے سے میں نے سورت العصر پر گفتگو کی ہے ان میں سے آج ہم دو باتیں صرف بیان کر سکیں گے نمبر ایک یہ اس سورت العصر کے بارے میں چار چیزیں کے جو بنیادی ہیں اور تمہیدی ہیں نمبر ایک یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ہے نمبر دو یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اس لیے کہ کل تین آیات ہیں اور یہ بھی حسن اتفاق کہی ہے اگر اتفاق نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی ہوا ہے وہ اس کے اس کے فیصلے سے ہوا ہے اتفاق تو یہاں کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اپنے ذہن میں قائم رکھنے کے لیے یہ مینٹل ایسوسیشنس مفید ہوتی ہیں کہ کل تین صورتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں سورت العصر، سورت النصر سورت القصف ان میں سے دو کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورت القوثر حضور کا مقام مرتبہ اناق نا کل قوثر فصل نے رب کا وق اور شر اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشن گوئی بشارت صلاح و فق پر آئے تن سید کلون فی دن اللہ افواجہ فصب بحم ان نحو کا نت اصل ہے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ہدایت قرانی کا خلاصہ کسی کے ذمن میں یہ بات بھی ذہن میں اگر یاد رہ جائے تو مناسب ہے کہ شاید اسی حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ سب سے چھوٹی صورتیں بھی قرآن مجید کی تین تین آیات پر مشتمل ہیں تین آیات سے کم پر یعنی دو پر مشتمل کوئی صورت نہیں ہے نہ ایک آیت پر مشتمل کوئی صورت ہے حالانکہ آیتیں بڑی طویل بھی ہیں آیت البر بھی جو ہمارا دوسرا سبق ہوگا سورت الاصر سے سورت القوثر سے سورت النصر تینوں کو جمع کر لے تب بھی وہ آیت جو ہے حجم میں بڑی رہے گی آیت الکرسی اس سے بھی کہیں بڑی لیکن یہ کہ کوئی ایک آیت پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے کم سے کم تین اور شاید یہی بنیاد ہے کہ نماز میں بھی جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد کچھ تلاوت کرتے ہیں قراد کرتے ہیں تو اس کا جو نصاب ہے وہ تین آیات کا نصاب ہے کوئی بڑی آیت ہو تو ایک آیت بھی کفایت کر جائے گی ورنہ چھوٹی آیات جو ہیں تو وہ کم سے کم تین آیات پڑھنی چاہیے تو سورت العصر قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں اور اس میں میں میز کر چکا ہوں کتاب القیمت آیات حصمفلت ملت الحکیم الخبیر وہ یا کہ ہدایت خداوندی محکم ترین اور سب سے جامع شکل میں وہ سورہ مبارکہ میں آ مختصر ترین صورتوں میں سے تیسری بات یہ کہ یہ سہل ممتنع کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے نہایت آلہ مضامین لیکن نہایت سادہ زبان کوئی شکیل لفظ نہیں کوئی منطقی اصطلاح نہیں کوئی فلسفیانہ اصطلاح نہیں کوئی ترکیب ایسی کہ جس کو حل کرنے کے لیے اب آپ صرف اور نحو کے جو ہے قواعد کا پورا کوئی باب کھول کر بیٹھے کہیں نہیں سادہ ترین آسان ترین اور ہر زبان میں اس کے ادب کا جو سب سے اونچا جو حصہ ہوتا ہے کلاسکس جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن میں آسان زبان میں بہت بلند مضامین بیان کیے جائیں اور یہی مشکل ترین کام ہے گویم مشکل وغیرہ نہ گویم مشکل اعلی مضامین ثقیر الفاظ میں بیان کرنا آسان ہے لیکن اعلیٰ مضامین آسان زبان میں سہر زبان میں استعمال ادا کرنا بہت مشکل ہے تو ویسے تو پورا قرآن مجید جو ہے اسے کتاب مبین کہتے ہیں ہم اور جیسا کہ قرآن مجید کا اپنا دعویٰ ہے ملکت یسن القرآن علی ذکر فہل بن مدقر زبان استعمال کی ہے قرآن نے ایچ پیچ استعمال نہیں کیا ہے کوئی منطقی جو ہے الجھاؤ نہیں دیا ہے کہیں پہیلیاں نہیں بجوائیں ہیں اور یہی بات ہے جو سورہ کحف کے شروع میں کہی گئی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے الحمد للہ کتاب اے واجہ کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنی یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کوئی ٹیڑ کوئی ہیر پھیر کوئی لوگوں کو ٹیکس کرنے کی یہ ہوتا ہے بعض مصنفین کی طرف سے ان کو شوق بھی ہوتا ہے کہ ذرا اپنی علمیت کے اظہار کے لیے الفاظ ایسے استعمال کریں تراکیب ایسی استعمال کریں قرآن مجید تو چونکہ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی ہدایت اور ابلاغ اس کا اصل مقصد ہے اس لیے سہل ترین زبان لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ سہل زبان اگر بات صورتوں میں آپ کو نظر آئے گی تو صورت العصر اس میں چھوٹی پر ہے اور چوتھی بات جو میں آج کر چکا ہوں جامع ترین صورت ہے باقی میں میں نے کہا تھا مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اولین صورتوں میں سے ہے لیکن جامع ترین صورت یہ میرے نزدیک سورت العصر وہ میں بیان کر چکا ہوں اس لیے کہ اصل موضوع قرآن کا ہدایت ہے ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین صورت یہ صورت العصر ہے اس میں لوازم نجات کا بیان آیا ہے اور یہ کہ جامع اور معنی انداز میں آیا ہے اس لیے کہ تمام لوازم کو جمع بھی کر دیا گیا کسی غیر ضروری چیز کو شامل نہیں ہونے دیا گیا اس پہلو سے یہ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم کی ہدایت کے اعتبار سے اب اس کے بعد ذرا اس کی ایک ترکیب نہوی جو ہے وہ آپ کر لیجئے یا اسے تحلیل کلام کہیے یا اسے تجزیہ عبارت کہیے اس میں جو پہلی آیت ہے ولاس آیت تو مکمل ہو گئی لیکن گرامر میں آپ اسے کہیں گے یہ مرکب ناقص ہے ناقص اردو والا ناقص نہ سمجھیے جس میں کوئی عیب ہو بلکہ یہ عربی میں ناقص کہتے ہیں نامکمل شہ مرکب ہے نامکمل اس معنی میں کہ ولاس و مجرور زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے یہ کلام مفید نہیں ہے بات پوری سمجھ میں نہیں آئی کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے جب تک یہ شامل نہ ہو جائے قسم جو ہے وہ اپنا مفہوم واضح نہیں کرتی اس اعتبار سے یہ مرکب ناقص ہے یہ دوسری آیت کے ساتھ مل کر اپنا مفہوم ادا کرتی ہے اگر علیحدہ اس کو رکھ دیا جائے تو اس کا مفہوم جو ہے پھر واضح نہیں ہوگا ان انسان الفی خسم اب یہ مقصم علیہ آ گیا یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے بڑے خسارے میں ہے بڑے گھاٹے میں ہے بڑی تباہی اور بربادی میں ہے تو یہ صورت پہلی آیت جو ہے مرکب ناقص ہے مکمل جملہ نہیں ہے اور دوسری آیت کے ساتھ مل کر اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے دوسری آیت اپنی جگہ پر مکمل جملہ ہے ان الانسان لفی الفیق اسے اپنے مفہوم کی وضاحت کے لیے کوئی احتیاج نہیں ہے نہ پہلی آیت کی احتیاج ہے نہ تو دوسری آیت کی احتیاج، تیسری آیت کی احتیاط ہے اپنی جگہ پر کلام مفید مکمل جملہ جملہ اسمیہ خبریہ ان الانسان انسان الفی البتہ پھر تیسری آیت جو ہے الا اگرچہ اس تیسری آیت میں کئی جملے موجود ہیں آملو صالحات مکمل جملہ ہے عاملو فیل جمع فائل صالحات مفرول مکمل جملہ بتواس و مکمل جملہ ہے تواس و فیل جمع فائل بلحق مفول بہی جملہ مکمل ہو گیا اس اعتبار سے یہ جملے مکمل ہے لیکن چونکہ آغاز ہو رہا اللہ حرف استثناء ہے اللہ سے جو استثنا ہو رہا ہے اس کا بھی مفول سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ مستثنا من ہو کس چیز سے استثناء کیا جا رہا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ جوڑ نہ دیا جائے تو یہ تیسری آیت بھی محتاج ہے دوسری آیت کی اپنے مفہوم کی وضاحت کے لیے ان ال انسان الفی خسن الزینا وطبا صوبل حق وطبا صابل صبر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے ٹوٹے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور انہوں نے صبر کی تاکید کی تو گویا کے پہلی اور تیسری آیات آیات اپنی جگہ ہیں آیات توقیفی ہیں یہ تو حضور کے بتانے سے معین ہو گیا کہ ولاثر آیت ہے الا نظین احمد عام الصالحہ کے وتواس و بلح کے وتواس و صبر یہ بھی مکمل آیت ہے ان السان الفی خص یہ بھی مکمل آیت ہے یہ توقیفی مضمون ہے آیات کا تعین صورتوں کا تعین حضور کے بتانے پر موقف ہے یہ کسی بھی گرامر کے اصول پر نہیں ہے کسی بھی قیاس کے اصول پر نہیں ہے کسی بھی منطق کے اصول پر نہیں ہے بلکہ یہ توقیفی امور ہے جیسے کہ حضور نے بتایا البتہ یہ کہ یہ تجزیہ آپ کے سامنے آگیا کہ درمیانی آیت ہے اس کا اصل جو مرکز ہے پہلی آیت بھی اس سے مل کر اپنا مفہوم ادا کر رہی ہے تیسری آیت بھی اس کے ساتھ جڑ کر اپنے مفہوم کو ادا کر رہی ہے لیکن اب اگر آپ ان تینوں آیات کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو یہ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ ہے ایک بات ہے زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے حق کی وسیعت کی اور تاکید کی اور انہوں نے صبر کی وصیت کی اور تاکید کی تفصیلی ترجمہ تو بعد میں ہوگا اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک ہی یوں سمجھئے کہ چونکہ پہلا جملہ بھی پہلا جملہ جو ہے پہلی آیت وہ بھی جڑ کر مفہوم دے رہا تو ایک ہی جملہ بنا اب جملہ دوسری آیت پر بھی مکمل ہے لیکن تینوں آیتیں مل کر بھی ایک ہی جملہ بن رہی ہیں ایک ہی کلام مفید ایک ہی کلام ہے در حقیقت جو تین آیات پر مشتمل ہے تو میں نے اپنے اس کتابچے میں دوسرا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ پر گفتگو کے ضمن میں اس کو ایک اسٹیٹمنٹ کی حیثیت سے انسان اپنے سامنے رکھے اور میں آپ رات کو پھر دعوت دے رہا ہوں کہ اس ایک جملے کو ذرا اپنے نے قلب پر نقش کر لیں لوہے ذہل پر نقش کر لیں اور اس سے چار نتیجے ہیں جو برآمد ہوتے ہیں اور یہ ہے ب طریق تذکر ب ادنا تعمل یہ نوٹ کر لیجئے اس میں وہ بحث موجود ہے میں چاہوں گا کہ یہ کتاب چاہ جو ہے جو بھی شخص ان دروس کو سنے اور دیکھے آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے سے وہ ساتھ کے ساتھ جو کتاب ہے راہ نجات صورت العصر کی روشنی میں بالخصوص اس میں جو وہ حصہ ہے کہ جو ایچ اس کالج کی میری تقریر پر مشتمل ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں میں نے یہاں دوسری بحث جو قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ فہم قرآن کے دو درجے ہیں ایک درجہ تذکر بالقرآن ایک درجہ تدبرے قرآن ویسے تو آج جب میں سوچ رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی اور صحیح آئی کہ فہم قرآن کے درجے بھی اتنے ہی ہوں گے جتنے کل انسان ہیں جیسے وہ مقولہ ہے کیا ترو کو اللہ ہے کیا آداد الفاصل الخلق اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے تمام مخلوقات کے سانس ہیں ظاہر بات ہے اللہ نے اپنی اس تخلیق میں بڑی بو قلمونی رکھی ہے رنگا رنگی رکھی ہے منوٹنی نہیں ہے دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں دو انسانوں کے انگوٹھوں کے یہ نشان ایک جیسے نہیں تو ظاہر بات ہے کہ ذہنی سطح بھی سب کی برابر نہیں ہے مزاج سب کے ایک جیسے نہیں ہے مختلف مزاج مختلف استاد تباہ مختلف ترجیحات مختلف انداز فکر پھر ذہنی سطح مختلف تو ظاہر بات ہے ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی قرآن مجید کو سمجھے گا تو جتنے انسان ہیں اتنی ہی ذہنی سطح ہی اتنے ہی فہم قرآن کے درجے بھی ہیں لیکن قرآن مجید کی اصطلاح کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے تذکر بل قرآن مجید سے اس کا اصل سبق حاصل کر لینا جو کہ اس کا اصل نتیجہ ہے اس کے لیے میں نے شاید الفاظ بھی استعمال کیے اس میں چونکہ یہ جو کالج کے طلبا تھے ان کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی کہ جیسے ہم کبھی پڑھتے تھے یہ کہانی ہے اور کہانی کا مورل لیسن یہ ہے پوری کہانی ہے لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلا اس سے حاصل کیا ہے وہ اصول کیا ہے جو اس سے مستمت ہوتا ہے مورل لیسن کیا ہے تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک وہ مورل لیسن ہے وہ ہدایت ہے اور یہ, یہ تمسیل بھی میں نے اس سے پہلے بیان کی ہے کہ جیسے سمندر میں اگر کوئی ٹینکر جو ہے ابھی بھی خبر آئی ہے افریقہ کے مشرق ساحل کے قریب بھی کوئی ٹینکر جو ہے اور ہزار ہٹن اس میں سے تیل جو ہے وہ سمندر میں گر گیا ہے تو وہ تیل سمندر کی سطح پر رہے گا نیچے نہیں جائے گا سمندر میں پانی کی گہرائی فرض کیجئے کئی میل ہے لیکن تیل سطح پر ہے بالکل اسی طرح قرآن مجید کا جو اصل سبق ہے وہ اس کی سطح پر ہے اس کو اتنا عام کیا ہے اس کو اتنا سامنے رکھا ہے اس کو اتنا آسان کیا ہے بول کر یسن القرآن علی ذکر فہل من مدکر کے ایک شرذرا بھی اس کو پڑھ لے صرف ایک شرط پوری ہو کہ زبان کا بیریئر نہ ہو اگر زبان کا بیریئر ہے تب بھی ترجمے سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا لیکن تاثیر جو کل پر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ترجمے سے وہ بیریئر زبان کا نہ ہو آپ اس کو پڑھیں اور ایک مفہوم اس کا جو ہے آپ کے قلب پر وارد ہوتا چلا جائے اگر یہ ہے تو بس ابھی گہرائی میں جانا اس کی لغوی بحثوں میں جانا اس کی تمام نہوی جو ہے اشکالات کو حل کرنا اور ایک لفظ کا مادہ کیا تھا وہاں سے کیسے بنا ہے لغت میں اور ادب میں یہ ساری چیزیں بات کی ہیں لیکن یہ کہ سرسری سا اس کو پڑھ کر بھی ایک نتیجہ نکل آتا ہے اور وہ نتیجہ ہے در حقیقت لب لباب اصل جو حاصل ہے اس کا جو اصل مطلوب ہے جو مقصود ہے جو رہنمائی ہے یہ ہے تصر اور ایک ہے تدبر قرآن جس کے لیے اقبال کا وہ مصرا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان اب جو غوطہ زن ہی کرے گا تو اسے تو نظر آئے گا کہ نیلو ہے پیچھے پانی بلکہ یہ کہ کوئی سمندر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تہ نہ ہو لیکن قرآن وہ سمندر ہے کہ جس کی تہ نہیں ہے تو پوری پوری عمر لوگ تدبر کرتے رہیں گے غور و فکر میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق جو ہے اپنی صحیح و جوہ صرف کرتے رہیں گے اور کبھی محسوس نہیں کریں گے کہ بس اب جو کچھ لینا تھا لے چکے جیسے کہ حضور کی اس حدیث میں آیا کہ لا تنقی عجائب اہ ولا یشما بناملہ یخلک و انکثرتی الرد اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے کہ بس پیٹ بھر گئے اب جو حاصل کرنا تھا کر لیا کبھی ایسا نہیں ہوگا اور بار بار کے پڑھنے سے اور تکرار سے اور ارادے سے اس کی حسن و رانائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی اس پر موسیدگی تاری نہیں ہوگی باسی پن نہیں آئے گا دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو آپ فرض کیجئے بہت اچھی کتاب ہے چند مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد معلوم ہوگا بس جو کچھ تھا آپ نے لے لیا اس میں اور کچھ نہیں قرآن مجید وہ کتاب نہیں ہے لا تنقی اجائے بہ لا یشما بنہ لولم والا یقل کو انکسرت رد <الرَّد> یہ اس کی کیفیت ہے تو پوری پوری زندگیاں جو ہے تدبر قرآن کے اندر انسان صرف کر دے اور اس کے بعد بھی کبھی یہ محسوس نہیں کر سکے گا کہ اب میں نے اس کے تح تک میں پہنچ گیا ہوں معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس کی تح تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہیں اللہ کا کلام ہے مطلق ہے لا محدود اس کے اندر کوئی حدود نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی ہر صفت مطلق ہے اللہ کی ذات مطلق ہے اللہ کی ہر صفت مطلق ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور قرآن مدید در حقیقت اللہ کا کلام ہے گویا کہ یہ خود صفت باری تعالی ہے اس پہلو سے اس کی کوئی حدود نہیں ہے اس کی کوئی تہ نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں نے آج کیا ایک مرتبہ تو میں کانپ گیا تھا ایک صاحب نے تحسین کے انداز میں یہ بات کہی اور ایک صاحب نے مجھ تک پہنچائی میرے بارے میں کہ اس شخص کو قرآن پر عبور حاصل ہے میں کانپ گیا کہ یہ عبور قرآن کے لیے لفظ استعمال کرنا حالانکہ وہ صاحب علم ہیں وہ عالم دین ہیں وہ صاحب جنہوں نے یہ بات کہی مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے کہی مجھ پر تنقید کرتے ہوئے کہی کہ یہ یہ چیزیں ہیں جن سے ہم اختلاف ہیں اگرچہ قرآن پر تو نے عبور حاصل ہے یہ ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن میں کام کیا کہ لفظ عبور کا استعمال جو قرآن کے لیے یہ خود اپنی جگہ پر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی شان میں گستاخی اور یہ سوئے ادب ہے عبور کہتے ہیں کہ کسی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا یہ جو عبور ہے دریا عبور کر لیا اور ظاہر بات ہے کہ اس میں تصور لازمن آ جائے گا کناروں کا جبکہ یہ وہ سمندر ہے جو ناپیدا کنار ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے لہذا اس کو عبور کرنے کا کوئی تصور کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے بہرحال آج پھر اسی پر اتفاق کر رہا ہوں آج کا ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا اب ان شاء اللہ اگلے ہفتے ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ جو مکمل کر لیں گے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم اللہم رب نجعلنا من عبادک الذین آمنوا الصالحات و عملوا صالحات و بالحق و تواصو بالصبر آمین یا رب العالمین